بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لودی سافٹ ویئر انجینئرنگ ہمارا سبجیکٹ ہے اور لیکچر نمبر 31 اس لیکچر نمبر 31 میں ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے جو ہم نے پچھلے چند لیکچر سے جو بات ہم نے کرنی شروع کی ہوئی ہے یعنی کہ کس طریقے سے کوڈ لکھا جائے کہ وہ کوڈ سمجھنا اور اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا آسان ہو تو اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں تو آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا دیکھیں ہم نے پہلے کیا بات کی ہے اور کس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اس گفتگو کو آگے آسانی سے جاری رکھ سکیں تو سب سے پہلے یہ ذرا دیکھیں جو ہم جس سلسلے میں بات کر رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کلیئرٹی اور سمپلسٹی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب ہم کوڈ لکھ رہے ہوں جب ہم پروگرامنگ کر رہے ہوں تو ہمارا کوڈ ایسا ہونا چاہیے جو کلیئر ہو جو سمپل ہو ٹو انڈرسٹینڈ یہ وہی تین خصوصیات ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی ہم ذکر کرتے آئے ہیں وہ تین خصوصیات کیا تھیں کہ کوڈ شوڈ بھی سمپل کوڈ شوڈ بھی کلیئر اینڈ کوڈ شوڈ بی ایزی ٹو انہینس اٹ شوڈ بھی فلیکسیبل سو اینڈ فلیکسیبلٹی اس سلسلے میں ہم نے جو اس سے پہلے جو گفتگو کی ہے کہ کس طریقے سے کوڈ کو سمپل اور کلیئر کیسے بنایا جا سکتا ہے کلیرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے جو سب سے پہلے جو بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ویریبلس وغیرہ کے نام جو ہیں وہ کوڈ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آنے والا کوڈ بنانے میں کافی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں میننگ فل نیمس ویریبلس کے آئیڈینٹیفائرس کے فنکشنس کے کانسٹینٹس کے تو نام ہم کیسے رکھیں کس طریقے سے نام رکھیں کون سی جگہ پہ کون سا نام مناسب ہے کس طرح کا نام مناسب ہے ان کو کیسے لکھا جائے ہنگیرین نوٹیشن کی ہم نے بات کی کانسٹنٹس کو کیسے لکھیں کلاس نیمز کس طریقے سے ہوں تو ہم یہ اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں آپ ذرا ذہن میں رکھیے اس چیز کو کہ ہم شروع سے اس بات کو کہتے آئے ہیں اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ ہمارا کوڈ ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کہتے ہیں کوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ کو کامنٹس کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے ان سرڈن کیسز کچھ الگودمس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو کوڈ لکھنے کی کامنٹس لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کامنٹس سے آپ اس کوڈ کو ایکسپلین کریں گے جوگودمس ہیں لیکن ان موسٹ کیسز ریڈر شوڈ جسٹ بی ایبل پروگرام ریٹرن سی پلس C++ جاوا یا کسی بھی اور language میں اور should be able to make sense out of it should be able to understand what this code is supposed to do or what this code is doing. پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کورڈ کی سٹیٹمنٹس اور ایکسپریشنز جو ہیں ان کو کس طریقے سے لکھا جائے کہ آپ ان کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں اس لوجک کو اس الگ کو تو جو ہم نے تین چار باتیں کی تھیں وہ میں اس وقت آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ کورڈ میں جو ایکسپریشنز لکھے جاتے ہیں خاص طور پہ لوجیکل ایکسپریشنز جو ہیں ان کو ان کی نیچرل فارم میں لکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے ایسے ایکسپریشن اس طریقے سے لکھنے چاہیے کہ وہ دیٹ شوڈ بی دیئر لاجیکل ریپرزینٹیشن اور نگیشن کی فارم میں اس کو نہ لکھیں اس کو پازیٹو فارم میں کوڈ کو لکھیں ان ایکسپریشن کو لکھیں ان لاجیکل ایکسپریشن کو جن کا ریزلٹ true کے کیس میں آپ ایکشن لے رہے ہیں اور فالس کے کیس میں بعد میں دوسرا ایکشن لے رہے ہیں تو وہ والا ایکسپریشن جو ہوتا ہے لاجیکل ایکسپریشن اس کو ذہن میں اینالائز کرنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو نگیٹو فارم میں لکھنے کے بجائے پوزیٹو فارم میں لکھنا یہ ایک زیادہ نیچرل طریقہ ہے ایکسپریشن کا دوسری جو ہم نے خاص طور پہ چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ پیرنتھیز کو افیکٹولی یوز کرنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے کوڈ کی انہینس کرنے کی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں بہتری لے کے آنے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم پیرنتھیس کو افیکٹولی یوز کریں گے پروپرلی یوز کریں گے تو ہم ان پیرنتھیس کی مدد سے اس لاجک کو زیادہ آسانی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں زیادہ آسانی سے آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں پڑھنے والے کو زیادہ آسانی سے وہ چیز سمجھ آ جائے گی سو so پیرنتھیس کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کوڈ کو اس میں اگر مختلف آپریٹرز یوز ہو رہے ہیں تو ان کا آرڈر آف آپریشن جو ہے ان کے پریسیڈنس جو ہے ان کو اوور رول کرنا ان کو چینج کرنا کہ اگر ایڈیشن آپ نے پہلے کرنی ہے ملٹیپلیکیشن سے تو یوز پیرنتھس دیٹ از ون وے دیٹ از ون یوز آف پیرنتھس لیکن اس کے علاوہ اس لاجک کو زیادہ بہتر بنانا انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی پیرنتھس کا ایک حصہ ہے یہاں پر بھی پیرنتھس افیکٹولی آپ استعمال کر سکتے ہیں تیسری چیز جو ہم نے پچھلی بار دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ کے کمپلیکس ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لمبے چوڑے ایکسپریشن جن میں بہت مشکل قسم کا لوجک ہو رہا ہو ان کو بہتر بنانے کے لیے ان کو سمپل بنانے کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ایکسپریشنز کو توڑ دیا جائے ان کو توڑ کے چھوٹے ایکسپریشنز کی فارم میں لے آئیں تاکہ ہر ایکسپریشن اپنی جگہ پہ آسان ہو سمجھنا اور جب آپ ایک کے بعد دوسرے ایکسپریشن کو آپ سمجھتے جائیں گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو ایزیلی انڈرسٹینڈ دی اینٹائر ایکسپریشن لاجک آف دیٹ تھنگ اور یہ ایک بڑا امپارٹینٹ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں میں بار بار آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو اکثر دیکھنے میں نظر آتی ہے ایکسپریشن جب لکھا جاتا ہے بڑا کمپلیکس فارم میں کئی بار لکھا جاتا ہے کوشش کریں کہ اسے سمپل فارم میں لکھ لیں کچھ اس سے آپ ہے کسی قسم کی آپ ویسٹ نہیں کریں گے آپ کی ڈکریز نہیں ہوگی کوئی آپ اس میں خرابی پیدا نہیں ہوگی بجائے اس کے اس میں کچھ خوبی پیدا ہوگی اور وہ خوبی کیا ہے کہ اس کوڈ کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور اس کو پھر مینٹین کرنے میں کافی آسانی ہوگی اور آخر میں پچھلے لیکچر میں جو خاص طور پہ جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ کوڈ میں ٹرکس کو اوائڈ کریں ٹرکس ہر شیپ اینڈ فارم میں آتے ہیں بعض کاز ایس وی فیل ایکسائٹیڈ اباؤٹ دوز وی فیل ایکسائٹیڈ اباؤٹ رائٹنگ اے سمپل پیس آف کوڈ ان اے ویری ڈفیکلٹ اسٹائل ان اے ویری ڈفیکلٹ مینر کہ جو بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہو بڑی مشکل اس پہ زور لگانا پڑے آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں اس چیز کو کمپری کرنے میں اس طرح کے ٹرکس سے بچنا چاہیے یہ ٹرکس جو ہیں یہ ایک میجر رول پلے کرتے ہیں پروگرام کو ڈفیکلٹ بنانے میں ایسے ٹرکس ذاتی طور پہ میرا خود بھی تجربہ ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے یعنی کہ خود کسی زمانے میں شاید میں اس طرح کا کوڈ لکھا بھی کرتا تھا جن میں کچھ ٹرکس ہوتے تھے اس زمانے میں کوڈ ناؤ kind of تو مجھے یہ ایک بچگانہ حرکت نظر آتی ہے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے اس میں صرف یہ خرابی ہے کسی کو آپ نے اس چیز سے امپریس کرنا نہیں ہے آپ کا کوڈ لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ امپریس کریں کہ دیکھو مجھے لینگویج پہ کتنی کمانڈ ہے دیکھو یہ کام میں کتنے مشکل طریقے سے بھی کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ایسا کنسٹرکٹ جو ہے جو عموماً استعمال نہیں ہوتا میں اس کو بھی استعمال کرنا جانتا ہوں لینگویج جب کوڈ جو آپ لکھتے ہیں اس میں اس طرح کی باتوں کا بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے امپارٹینٹ چیز جو ہے جو آبجیکٹو جو ہے جو چیز آپ کو ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے جو آپ کو نظر آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کوڈ سمپل ہو کلیئر ہو ہو ایسا کوڈ ہو جس کو پڑھ کے اس میں چینجز کرنا آسان ہو اس میں اس میں انہینس کرنا آسان ہو اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو ڈیفیکٹ کو دور کرنا آسان ہو جو کوڈ جس میں ٹرکس لکھے جائیں گے وہ کوڈ بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا اور اس کے بعد اس کو انہیس کرنا اور اس میں اس کو چینجز لے کے آنا تو یہ چار پانچ چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں ان یعنی کو اگر آپ کوڈ لکھتے وقت ان چیز کا خیال رکھیں گے تو بڑی آسانی سے آپ اس کو فکس کر لیں گے اگر آپ بعد میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے دین اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ انڈرکنگ اٹ از ناٹ این ایزی جاب آفٹر ایک بار کوڈ لکھا ہوا اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ پہلی بار اس کوڈ کو لکھ رہے ہیں اسی وقت ان باتوں کا خیال رکھیں انہیں وقت ان اسٹائلس کا خیال رکھیں اور یہ آپ ایک شارٹ آف اپنے سامنے ایک چیک لسٹ بنا لیں کہ میں یہ بات تو نہیں کر رہا یہ اس طریقے سے نہیں میں نے کوڈ لکھا یہ چیز تو نہیں کی اور اگر ہو سکے تو اپنے کسی ساتھی کو وہ کوڈ ریویو کروا دیں اسے کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ میرے سامنے یہ آپ کے سامنے چیک لسٹ ہے اس چیک لسٹ کے اگینسٹ میرے اس کوڈ کو ایویلیوٹ کرو اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ذرا مجھے مشورہ دے دو کہ اس کو اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس سے ہر ایک کو بڑی آسانی ہوگی آج ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے میں وہ اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے جس اسٹیٹمنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے سوئچ یہ سوئچ سٹیٹمنٹ کیا چیز ہے اور اس میں کس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں پچھلی بار بھی ہم نے گفتگو کرتے ہوئے سوئچ سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بریک کا جو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا ایفیکٹیو یوز جو ہے یہ صرف سوئچ سٹیٹمنٹ میں ہی ایک یہ فائدہ مند یوز ہے بریک سٹیٹمنٹ کو سوئچ سٹیٹمنٹ کے بغیر یا فور یا ایف میں استعمال کرنا کو زیادہ مناسب نہیں ہے اس سے یہ گو ٹو والا ایفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے بہرحال جب یہ سوئچ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ مختلف کیسز میں آپ ان کو فال تھرو لاجک کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کیسز میں آپ بریک سٹیٹمنٹ استعمال نہیں کرتے کیسز کے درمیان میں دیٹ از کہ ایک کیس کا کوڈ چلا اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ سوئچ سٹیٹمنٹ سے باہر نکل جائے آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ کیس کا کوڈ چل جائے تو اس وجہ سے آپ اس کے بیچ میں بریک سٹیٹمنٹ نہیں ڈالتے تو جب آپ اس طریقے سے جب کوڈ لکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ والا کوڈ بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا بہتر یہ ہے کہ اس کوڈ کو افطین ایلس کی فارم میں لکھا جائے یہ بھی اسی ایگزامپل کے ذریعے آپ کے سامنے آئے گا تو آئے چلتے ہیں کہ یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کے ایگزامپل دیکھتے ہیں جہاں پر یہ کوڈ فال تھرو ہو رہا ہے لاجک ایک کیس سے دوسرے کیس میں جا رہا ہے اینڈ دین لیٹس سی کہ یہ کس طریقے سے مشکلات پیدا کر رہا ہے یہ جو سوئچ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے اس میں یہ تین کیسز ہیں اور چوتھا ڈیفالٹ کیس ہے سو بیسیکلی دیر آر فور کیسز پہلا کیس ہے if the سی از اکول ٹو کیس مائنس دین سائن از ایکل ٹو مائنس ون دین دی نیکسٹ کیس کیس پلس دین سی از ایکل ٹو گیٹ کار کیس ڈاٹ بریک And default if ناٹ از ڈیجٹ سی ریٹرن زیرو اب یہ والی جو سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں دو تین ذرا issues ہیں اور وہ دو تین جو issues جو ہیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا پہلا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کوڈ فال تھرو ہو رہا ہے دیٹ از جب مائنس کا کیس آیا تو آپ اگلے کیس میں چلے گئے والے کیس میں یعنی کہ وہاں پر سائن جو ہے مائنس ون اس کی ویلیو سیٹ کر دی گئی اس کے بعد ایک کیریکٹر دوبارہ ریڈ کر لیا گیا اور پھر جب تیسرے کیس میں وہاں سے پھر فال تھرو ہو کے یہ تیسرے کیس میں پہنچ گیا اور وہاں پر بریک کی سٹیٹمنٹ ہے تو اگر یعنی کہ مائنس آیا تو اس کا مطلب ہے سائن مائنس ون کرنی ہے پلس ایک کیریکٹر ریڈ کرنا ہے اگر سی از پلس تو صرف ایک کیریکٹر ریڈ کرنا ہے اور اف اٹ از ڈاٹ تو وہ ایک بریک وہاں پر ہے اس کا مطلب ہے اس سوئچ سے باہر آ جانا ہے یہ فال تھرو لاجک جو ہے اس کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایکسپلسٹلی وہاں پر کامنٹ کر دیں اگر آپ فال تھرو لاجک یوز کرنا چاہ رہے ہیں مین I mean, اول تو میں اس چیز کو ویسے ہی ریکمینڈ نہیں کروں گا بٹ یو you know, اگر کسی وجہ سے آپ کو ضرورت پڑ بھی گئی تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس کو کامنٹ کیا جائے باقاعدہ کہ یہ فال تھرو لاجک ہے یہ اس کیس کے بعد اس کیس میں یہ لاجک جائے گا تاکہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ یہ چیز نظر آ جائے کیونکہ بعض کا جب آپ کیس کو دیکھتے ہیں آپ کو یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ یہ ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں یہ کوٹ جائے گا اور اسپیشلی یہ کچھ لینگویجز جو ہیں یہ اس طرح کی فنکشنلٹی کو سپورٹ بھی نہیں کرتی سی سی پلس پلس یہ لینگویجز جو ہیں یہ کیس سٹیٹمنٹ کو سوئچ اسٹیٹمنٹ کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرتی ہیں پیسکیل یا ایڈا یا دوسری لینگویجز کچھ اور ایسی ہیں جو صرف اس کیس کی کیس میں جو لاجک لکھا گیا ہے وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہیں صرف ان کو ایگزیکوٹ کریں گی اور اس کے بعد اگلے کیس میں نہیں جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر آپ ایکسپلسٹلی اس کو ڈاکومنٹ کریں تاکہ اگر کوڈ کو پڑھنے والا ایسا شخص ہے جو سی یا سی پلس پلس سے اچھی طرح واقف نہیں ہے اس کو بھی یہ چیز فوری طور پہ نظر آ جائے جو دوسری لینگویج میں پروگرامنگ کرترا ہے تو اس کو ذہنی طور پہ اس کو مینٹلی ہی ووڈ تھنک کہ جی یہاں پر کوڈ ختم ہو گیا اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہو رہا تو ایک بہتر طریقہ اس کو کرنے کا یہ ہے یہ جو دوسری آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے اسی کوڈ کو میں اس طریقے سے لکھوں تو یہ شاید بہتر ہے یہ پڑھنے میں آسان ہے یہاں پر میں نے یہ مائنس کے کیس میں لکھ دیا ہے کہ سائنس از مائنس ون اور ساتھ میں نے یہ کامنٹ لکھ دیا ہے کہ کوڈ از فالونگ تھرو ٹو دی نیکسٹ کیس تو پڑھنے والا فوری طور پہ چیز کو سمجھ جائے یہاں سے کوڈ آگے جا رہا ہے سوچنا نہیں پڑے گا لیکن جس طریقے سے میں نے کہا یہ فال تھرو کا کیس جو ہے یہ ایکچولی از ناٹ اے گڈ پروگرامنگ پریکٹس اٹس بیٹر کہ آپ اس کو افتین ایلس کی فارم میں لکھیں اور اگر آپ افتین ایلس کی فارم میں لکھیں گے یہ تیسری جو اسی چیز کی شکل جو تیسری افتین ایل کی فارم میں جو نظر آ رہی ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے ان دس کیس وٹ وی آر سیئنگ سی از اکو ٹو مائنس دین سائن از اکول ٹو مائنس 1 اینڈ سی از اکول ٹو گیٹ کیریکٹر کیونکہ ریمبر یہ مائنس اور پلس دونوں کے کیسز میں ہم ایک کیریکٹر ریڈ کر رہے ہیں اس کے آگے کی ویلو مائنس ون سیٹ کریں گے آلریڈی سیٹ کی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہ ہو تو یہاں پر ہمیں سائن کی ویلو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دی اونلی تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ریڈ دیٹ کیریکٹر گین سو یہاں پر جو پہلیف کنڈیشن کے کیس میں ہم سائن مائنس ون سیٹ کرتے ہیں پھر کیریکٹر ریڈ کرتے ہیں پلس کے کیس میں وی ووڈ سمپلی ریڈ دس کریکٹر اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کریکٹر جو ہے یہ پیریڈ نہیں ہے دز جو فل اسٹاپ نہیں ہے جو پہلا جو کیس جو ہمارا تھا ڈیفالٹ سے پہلے والا کیس جہاں پر ہم بریک کر رہے تھے یا یہ ڈیجٹ نہیں ہے ریمبر کے ڈیفالٹ کے کیس میں ہم کیا چیک کر رہے تھے کہ ایف از ناٹ ڈیجٹ دین وی ریٹرن زیرو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیریڈ نہیں ہے پیریڈ کے کیس میں ہم نے سٹیٹمنٹ سے باہر آ جانا تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیریڈ نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈیفالٹ والا کیس ہے اس میں ہم ریٹرن زیرو کر دیں گے اگر پیریڈ ہوگا تو آبیسلی ہم سٹیٹمنٹ سے باہر آ جائیں گے اگر اس کوڈ کو آپ دیکھیں اور پہلے کوڈ کو دیکھیں تو یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے یہ والا کوڈ جو ہے یہ سمجھنا اس کو انڈرسٹینڈلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں اگر آپ کو تو یہ بہتر ہے پہلے والے کوڈ کی نسبت سوئچ سٹیٹمنٹس ہم پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے جب یہ کلاسز کے بیچ میں سوئچ سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو اس وقت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایکچولی جب ہم کسی ایٹریبیوٹ پہ ہم اس کی ویلو کے اگینسٹ کو کیس چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کا اس کلاس کا بہیویئر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ میں بات شاید پہلے بھی کر چکا ہوں جب ہم oriented design کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی لیکن یہاں پر میں دوبارہ یہ اس طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں ان دو کیسز یہ جو سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایکچولی اٹ شڈ بی ریپلسڈ بائی سب کلاس ایک سپر کلاس بنا کے اور وہ جتنے سوئچ جتنے کیسز ہیں ان کی الگ سے کلاس بننی چاہیے اور وہاں سے پولیمارفزم کے ذریعے اس کو یوز کرنا چاہیے یہ ایک بہتر یوز ہے یہ ہم ذرا ڈیٹیل میں اس چیز کی ایگزامپل اور یہ میں آپ کو اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا کوشش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بیہیویئر چینج ہو رہا ہے ایک کیس میں یہ کام کر رہے ہیں دوسرے کیس میں یہ کام کر رہے ہیں اٹ از بیٹر کہ اس کی سب کلاسز بنائی جائیں بنسبت اس کے کہ آپ اسے سوئچ سے آپ یہ کام کریں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ سوئچ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں اپنے کوڈ میں تو ان دو تین چیزوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فال تھرو تو نہیں ہو رہا کوڈ اگر کیسز میں فال تھرو ہو رہا ہے تو اٹ از بیٹر کے ریپلیس اٹ ود افت ایلس اسٹیٹمنٹ کیونکہ اس میں کوڈ کو سمجھنا زیادہ آسان ہے وہ زیادہ کلیئر کوڈ ہے زیادہ سمپل کوڈ ہے کیس کے کیس میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آپ کو ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے کہ ایکچولی اس کا لاجک کیا ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے اور دوسرا اگر کلاس کے بیچ میں جب آپ کو کیس اسٹیٹمنٹ نظر آئے تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیے کہ کیا یہ جو کیس سٹیٹمنٹ ہے کینٹ پی بی ریپلسڈ بائی سب کلاسنگ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایگزامپل کے ذریعے میں اس کی وضاحت آئندہ چل کے کروں گا زیادہ ڈیٹیل میں لیکن یہ جب بھی آپ کو سوچ اسٹیٹمنٹ نظر آئے تو ذہن میں ایک آپ کے فلگ ریز ہو جانا چاہیے سوال آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ایسے ہی ہے کہ اس کو میں کسی اور طریقے سے ریپلیس کر سکتا ہوں سوچ so, اسٹیٹمنٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا کنسٹرکٹ نہیں ہے ان مینی کیسز ایکچولی اٹ کوز پرابلمس کورٹ کی کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم اگلی چیز دیکھیں گے اسے ہم کہتے ہیں میجک نمبرس یہ میجک نمبرس کیا چیز ہوتی ہیں کوڈ میں آپ کو کئی جگہ پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں اف اے ایکول ٹو 10 یا وائل آئی از لیس دین 200 یا اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر وہ اس نمبر کا اگزیکٹ آپ کو ذکر ملے گا وہاں پر نمبر لکھا جاتا ہے کانسٹنٹ ویلیو کوئی ہے جس کے اگینسٹ آپ کمپیرزن کر رہے ہیں جس کے اگینسٹ کچھ کام ہو رہا ہے تو اس طرح کے کانسٹینٹ ویلوز جو نومیرک ویلوز جو کوڈ میں لکھی جاتی ہیں ان کو ہم میجک نمبرس کہتے ہیں اور یہ ایکچولی ایک کوڈ کو مشکل بناتی ہیں انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیز میجک نمبرس آر ویری ڈینجرس ان کو ان کے ساتھ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں میں ان پرابلمس کا ایک, ایک ایک کر کے ذکر کروں گا لیکن سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ایک یہ عجیب و غریب سی ایگزامپل دیکھتے ہیں جن میں میجک نمبر استعمال ہو رہے ہیں اور پھر شاید اس ایزامپل کی مدد سے مجھے اپنی بات سمجھانی ذرا آسان ہو جائے یہ جو اگزامپل جو ہے اس میں پہلی سٹیٹمنٹ ہے فیکٹ از 20 ذرا یہ چیز ذرا ذہن میں رکھی ہے کہ اس وقت شاید اس میں دو مختلف پرابلمس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو نام جو ہے ویریبل کے ایف ایس سی اور ایل آئی ایم یہ کوئی زیادہ میننگ فل نام نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ہم میننگ فل نام اگر رکھ لیں مثلاً فیک کی بجائے فیکٹر ہم پورا لکھ دیں اور لمب کی بجائے لیمٹ ہم لکھ دیں تو اس سے بھی کوڈ کی ریڈیبلٹی میں امپروومنٹ ہوگی بہرحال اس وقت بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ ویریبل نام کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ میڈک نمبرس کے حوالے سے ہے تو فیک اس ایکل ٹو لم ڈیوائیڈ بائی ٹوینٹی اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اف فیک از لیس دین دین فیک ٹو پھر call is equal to 0 and then for statement for i is equal to 0 i is less than 27 i plus plus call is equal to call plus 3 k is equal to 21 minus lt -E subscript i divided by fact star is equal to lt -E i equal equal 0 question mark blank colon star For j is equal to k j is less than 22 j plus plus draw j call star and then after the for statement we have draw 23 to بلینک اب اس سارے کوڈ کو اگر ذرا ایک نظر ہم دیکھیں تو پہلی لائن پہ we have this number 20 what does that mean ہمیں کچھ نہیں پتا لگ رہا اس بیس کا کیا مطلب ہے یہ بیس یہاں پر نمبر کیوں ہے why not 25? Why not 30? اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو فور کی اسٹیٹمنٹ میں کیا سگنیفکینس اچھا ذرا ایک چیز ذرا اور دیکھ لیے اس سے اوپر جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے سی او ایل از اکول ٹو زیرو یہاں پر ہمارا میجک نمبر والا ایشو شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو کہ یہ ہم شاید سی او ایل کو زیرو سے انیشلائز کر رہے ہیں دس از پرفیکٹلی اکثر ایسے ہوتا ہے لیکن جب آپ کمپیرزن کر رہے ہیں جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں جب آپ کسی انکریمنٹ کر رہے ہیں تو دوز میجک نمبر دوز نمبر دوز کانسٹینٹس دے بیکم امپورٹنٹ دے آر ریلیونٹ اور ان کو پہلی بات ہے کورٹ کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر میں آگے چل کے جس طریقے سے میں نے بات کی کہ میں ذکر کروں گا کہ اس میں کوڈ کو فکس کرنا کوڈ کو چینج کرنا بھی بعض کا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے اس کی بات میں تھوڑی آگے کروں گا بعد میں کروں گا اب آئیے آگے چلتے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ جو ہے کال از اکل ٹو کال پلس 3 اب یہ 3 کیا چیز ہے k is equal to 21 21 right اب یہ 21 کیا چیز ہے پھر آگے فورس اسٹیٹمنٹ میں چلتی ہیں جو آخری فور اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہے جے از اکل ٹو کے ج از لیس دین 22 اب یہ بائیس کیا چیز ہے اور آخر میں ڈرا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ڈرا ٹوینٹی اب اس پروگرام میں سات آٹھ لائنوں کا پروگرام ہے ہم نے چار پانچ چھ مختلف نمبر یوز کیے ہیں جن کا کچھ مقصد سمجھ نہیں آتا سب سے پہلے بیس اس کے بعد ستائیس اس کے بعد تین اس کے بعد اکیس اس کے بعد بائیس اس کے بعد تیئیس اس کے بعد دو ان سب کا کیا مقصد ہے کچھ پتہ نہیں لگتا نمبرس کو ہم میجک نمبرس کہتے ہیں کچھ کام کر رہا ہے لیکن یہ نمبر کوئی رول پلے کر رہے ہیں اس کوڈ کو چلانے میں ہم ان نمبرس کو کیسے بہتر نہ سکتے ہیں جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ذرا اس کی طرف بھی ایک نظر ڈالتے ہیں یہ اصل میں اگر اس کوڈ کو مجھے پتا ہوتا اور بعد میں اگر میں نے کوڈ کو دیکھا تو مجھے یہ بعد میں پتا لگا کہ اس میں یہ جو ایکچولی یہ نمبر 20, 21, 22, تیئیس اور 27 جو ہیں جب آپ ان نمبرز کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دے آر ریلیٹڈ دے ہیو سم ٹو ڈو ود ایچ کوئی آپس میں ان کا کوئی تعلق ہے اور اگر ایکچولی اس کوٹ کو دیکھا جائے جو اس کوڈ کے پیچھے یہ نمبرز کے پیچھے لاجک تھی تو اس سے یہ چیز پتہ لگتی تھی آئی I مین mean, آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے اس لوجک کو سمجھنا لیکن میں صرف ایک بات ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جو نمبر امپورٹینٹ تھے وہ تھے نمبر ٹوئنٹی فور یہ ٹوئنٹی فور نمبر کیا ہے یہ اصل میں یہ کوڈ لکھا گیا تھا کہ یہ ایک اسکرین جس پہ چوبیس لائنیں آ سکتی ہیں اور اسی کیریکٹر کی سکرین ہے تو یہ چوبیس جو نمبر ہے دس از دا نمبر آف روز آن دا اسکرین اور اسی جو ہے نمبر of columns اور تیسرا نمبر جو اس کوڈ کے حوالے سے امپورٹینٹ ہے نمبر آف لیٹرس ان دی الفابیٹ جو انگلش الفابیٹ ہوتی ہے تو جو تین امپورٹینٹ نمبر جو ہیں وہ ہیں 24 فور دا نمبر آف روز آن دا اسکرین ایٹی دا نمبر آف کالمس آن دا اسکرین نمبر آف لیٹرس ان دی الفاظ لیکن جب آپ اس سارے کوڈ کو دیکھیں گے تو ان تینوں میں سے کوئی نمبر اس کوڈ میں نظر نہیں آ رہا وچ میکس اٹ ایون مور کریکس اٹ ایون مور ڈیفیکلسٹینڈ 24, 26 اور اسی یہ تین امپورٹینٹ نمبر تھے ان کو ہم نے استعمال نہیں کیا ان کی بجائے ہم نے کچھ اوری ہی نمبر استعمال کیے 20, اکیس بائیس تیئیس ستائیس کسی کو کچھ پتا نہیں لگ رہا کہ یہ نمبر ہیں کیا یہ نمبر اصل میں ان تین نمبر جو چوبیس چھبیس اور اسی جن کا میں نے ذکر کیا ان میں ہی کچھ سب کیا جا رہا ہے کچھ ایڈ کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے ان کو دیکھا جا رہا ہے کیسے دیکھا جا رہا ہے آئیے چلتے ہیں ذرا اس کوڈ کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں یہ ایک انومریٹڈ ٹائپ ہم نے بنائی جس میں ہم نے کچھ ڈکلیئر کی یہ نمبر مین رو از اکول ٹو ون دیٹ از دا ٹاپ ایچ مین کالم is equal to 1 that is the left edge maximum row is equal to 24 that is the bottom edge this is the same thing that we can display the total number of rows on the screen and how many lines we can display, kar sakte hai, display kar sakte maximum column is equal to 80 that is the right edge label row is one that is the position of the labels hai. inlet is equal to 26 this is the same thing that in the alphabet there are many characters hai, that is the size of the alphabet Height is equal to ہائٹ ازل ٹو میکس رو مائنس فور دز ہائٹ max دا بار ٹو میکس کالمس ون ڈیوائڈ of the بار تو یہ ایک بیسک انٹ کے ذریعے ہم نے کچھ سارٹ آف کانسٹینٹس ہم نے ڈکلیئر کر دی ہے ہم نے بتا دیا کہ کس چیز کی کیا ویلو ہے اور ہم انٹر ان کے جو ہم نے یہ جو بیچ میں یوز کیے ہیں اب جو ویلوز ہم نے کیے ہیں اب ان کو اپنے کوڈ میں جب یوز کریں گے تو دیکھیے یہ کوڈ کی کیا سے کیا شکل ہو گئی وہی کوڈ جو پہلے ایک بڑا کرپٹک سا کوڈ نظر آ رہا تھا جس میں میجک نمبرز یوز ہو رہے تھے اب اسی کوڈ میں جب ہم نے اس طریقے سے کوڈ کو لکھا فیکٹ از اکل ٹو لیم پلس ہائٹ مائنس ون ڈیوائیڈ بائی ہائٹ اف فیکٹ از اکل ٹو ون فیکٹ از لیس دین ون دین از اکو ٹو ون اور پھر فور کی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ستائیس جو تھا اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا این لیٹ سے اور شروع کیا ہم نے زیرو سے تو یہ اب دیکھیں اس یہ کوڈ میں کیسے ریڈیبلٹی کس طریقے سے انہینس ہو گئی پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے دوسری فار لوپ میں جے کی ویلیو ہم نے ہائٹ سیٹ کر دی ہائٹ مائنس لیفٹ آئی ڈیوائیڈ بائی فیک اور جے اس لیس دین ہائٹ تو یہ ان دو کانسٹینٹس کو جو انٹروز ڈکلیئر کی تھی ان کو یوز کرنے سے مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ, let's کہ کل کو آپ کی اسکرین کا سائز کچھ چینج ہو جاتا ہے. You know, کہ یہ بڑی ایک سی چیز ہے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن you know, ایک ایگزامپل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایکچولی کچھ اور کیسز میں دس وڈ بی کو اپروپریٹ یہ چیز جو ہے اگر سکرین کے سائز کی ہم نہیں بات کرتے تو یہ ہائٹ اینڈ ویٹ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو یقیناً ایسی چیزیں ہیں جو بارز کی ہائٹ اینڈ ویٹ جو ہے ہم چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ہائٹ اینڈ ویٹ کو چینج کریں گے تو پھر کیا آپ کے سامنے صورت سامنے آئے گی جہاں جہاں ہائٹ آپ نے یوز کی ہے جہاں جہاں width آپ نے ویٹ آپ نے یوز کی ہے وہاں وہاں آپ کو کوڈ میں اس طریقے سے جا کے وہاں پر نمبر چینج کرنا پڑے گا لیکن اگر میں اوپر اپنی ٹائپ میں ایک جگہ ہم یہ کرتے ہیں جب میں نے یہ چیز کرتی تو اس سے کیا ہوا مجھے کوڈ میں اندر جا کے کہیں پر کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر میں میجک نمبر یوز کر رہا ہوں گا تو ہر جگہ پہ جہاں پر وہ نمبر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نمبر کون سا نمبر کس کام کے لیے تھا پھر اس میں کس طریقے سے چینج ہوگی ان ساری چیزوں کا مجھے یاد رکھنا پڑے گا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اور وہاں وہاں جا کے مجھے چینج کرنی پڑے گی یہ میجک نمبرس کا استعمال کوڈ میں یہ بھی ایک از اے ویری بیڈ پروگرامنگ ہیبٹ اینڈ یہ اس کا سوائ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی سوائے چیز کے کہ ہم کچھ لیزی ہو جاتے ہیں کچھ سست ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہی ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کرنے سے کچھ تھوڑا سا ہم ٹائم بچا لیں گے اصل میں وہ ایک جو ہم نے ایک کانسٹینٹ ڈکلیئر کرنا ہے یہ ایک انومریٹڈ ٹائپ جو ہم ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم اس طریقے سے جس طرح میں نے پہلے آپ کو اگزامپل دکھائی جب اس طریقے سے ہم یوز نہ کرنا چاہ رہے ہوں ہم بس کیا ہم وٹ آر وی سیونگ ریئلی ہم ان نمبرس کو 22 23 24 26 27 فور 90 جو بھی ہم لکھ دیں اگر ہم ایک ذرا پہلے کچھ کانسٹنٹس ڈکلیئر کر لیں یا کوئی ٹائپ ہم ڈکلیئر کر لیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی تھوڑا سا جس وقت آپ کوڈنگ کر رہے ہیں اس وقت یہ تھوڑا سا ایکسٹرا کام شاید آپ کو پانچ دس منٹ ایکسٹرا لگ جائے یہ سارا کام کرتے وقت لیکن بعد میں آپ جا کے یہ بہت ٹائم سیو کر لیں گے اور یقینا یہ آپ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے جب آپ پہلی بار آپ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھا تو بعد میں اس چیز کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا بعد میں آپ کو یہ خیال بھی آئے میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا میں صرف کہ جی آپ کو اس میں انہینسمنٹ کرنی ہے یا آپ کو ڈی بیکنگ کرنی ہے لیٹس ہے کہ آپ نے یہ کوڈ لکھا ہے اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کوڈ کو میں چینج کر دوں اور ان کو میں میجک نمبرز کے بجائے میں انومریٹڈ ٹائپس یا کانسٹینٹس یا کوئی اور اس طریقے سے جو زیادہ میننگ چیز ہو ان سے ریپلیس کر دوں بعد میں اس چینج کو کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ کو پھر یہ یاد رکھنا پڑے یہ باعث کا کیا مطلب تھا یہ باعث کا ہائٹ سے تعلق تھا کہ باعث کا ویڈ سے تعلق تھا کہ باعث کا نمبر آف روس سے تعلق تھا کس چیز سے کس کا تعلق یہ چیز آپ کو یاد رکھنے پڑے گی آپ کو ہمیشہ سوچنا پڑے گا اس چیز کے بارے میں بعد میں یہ چینجز کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ جب آپ پروگرام لکھیں جب آپ کوڈ لکھیں تو پہلے سٹیج پہ ہی ان چیزوں کا خیال رکھیں اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی نیکسٹ ایشو جو ہم ڈسکس کریں گے کوڈنگ کے حوالے سے کوڈ کو بہتر بنانے کے حوالے سے وہ ہے کہ ہم ان کانسٹنٹس کو کس طریقے سے یوز کریں کون سی ایسی جگہ ہیں ابھی ہم یہ میجک نمبرز کی بات ہی کر رہے ہیں لیکن ذرا تھوڑی سی میں آپ کی سلائیڈ کی مدد سے یہ دکھانا چاہوں گا کہ انومریٹڈ ٹائپ میں کیا فرق ہے اور کانسٹنٹ میں کیا فرق ہے جو دوسرے کانسٹینٹس ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایگزامپل میں ذرا دیکھتے ہیں اس چیز کو یہاں پر یہ ایک یہ اسٹیٹمنٹ ہے اف سی از گریٹر دین ایک سی از لیس دین ایک ٹو نائنٹی دین ڈو سم تھنگ کیا اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ فوری طور پر اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں کہ دس سکسٹی فائیو فار اے اینڈ دس نائنٹی اسٹینڈ فار کیپیٹل سی از بٹوین اے اینڈ زیڈ دیٹ از اٹ از ون آف دی الفابٹ کیپٹل لیٹر ہے یقیناً آپ صحیح نتیجے پہ پہنچے بٹ وٹ آر دیشوز وتھ دیٹ problem یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے کہ 65 کا مطلب ہے اے اور 90 کا مطلب ہے زیڈ میرے جیسا انسان اس طرح کی باتیں مجھے تو بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہیں بلکہ اکثر یاد ہی نہیں ہوتی بڑا مشکل مجھے پیش آتی ہے جب میں اس طرح کے نمبرس دیکھتا ہوں ہمیشہ تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے کہ یہ کس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں اور دوسرا اس میں امپورٹینٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے دیکھنے والی کہ یہ جب ہم 65 کرتے ہیں اور جب ہم 90 کرتے ہیں Actually we are talking about ایس کی نمبرس اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ نے یہ کوڈ لکھا ہوا ہے اور یہ کوڈ IBM بی ایم مین پہ آپ لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ سی پہ کوڈ لکھا تھا اب اس کوڈ کو آئی بی ایم مین فریم پہ آپ کو چاہ رہے ہیں انفارچونیٹلی آئی بی ایم ہو سکتا ہے کہ ایس کی سسٹم نہ کر رہا ہو وہ ایپسٹیک سسٹم یوز کر رہا ہو اب ایپسٹیک میں 65 does not stand for فور اے نائنٹی ڈز ناٹ اینڈ ایکچولی دے نوٹ ان کہ سکسٹی فائیو سے لے کے نائنٹی تک یہ سارے نمبر ہیں تو اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے سولو کریں گے ڈو یو ہیو اے وے فائنڈنگ اے سولوشن کہ یہ سکسٹی فائیو اور نائنٹی کے درمیان میں یہ کوڈ آپ کا پورٹیبل نہیں رہتا اگر آپ پی سی سے یا انٹر بیسڈ آرکیٹیکچر سے آپ آئی بی ایم مین فریم کے کی طرف آپ جا رہے ہیں تو یہ کوڈ میں آپ کو لامحال آپ کو چینجز کرنی پڑیں گی اور یہ مشکل ایک صورت ہوگی اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ہینڈل تو اس کا بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میجک نمبرز کے بجائے جو 65 فائیو اینڈ نائنٹی ان کو کیپٹل اے اور کیپیٹل جیڈ سے آپ ریپلیس کر دیں تو یہ ایک ذرا تھوڑی سی بہتر صورت ہے اینڈ ایکچولی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ یہ لائبریری فنکشن یوز کریں جو یہ آپ کو بتایا کہ دس از از کیپیٹل اور ناٹ تو وہ لائبری فنکشن جو ہے وہ اسی کام کے لیے لکھا گیا ہے تو لائبریری I فنکشن mean, وہ آپ کی ریڈیبلٹی کو امپروو کرنے میں بھی ایک معاون ثابت ہوگا یہاں پر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اور زیڈ کے درمیان میں چیز ہے از گریٹر دین ایک از لیس دین ایک اس کا مطلب ہے اے سے بڑی اور زیڈ سے چھوٹی کو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یا اے انکلوڈنگ اے اینڈ زیڈ جب ہم is کیپٹل کی بات کرتے ہیں دی از اپر کی بات کرتے ہیں تو یہ فوری طور پہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کیریکٹر اور ناٹ اور اس کا جواب یا ٹرو ہے یا فالس ہے اس طریقے سے یہ جو میجک نمبرس جو ہیں یہ آپ کی ریڈیبلٹی کو ڈیکریز کرتے ہیں انڈرسٹینڈبلٹی آپ کی کوڈ کی کم ہوتی ہے تو میجک نمبرس کو استعمال نہ کیجئے جہاں پر بھی میجک نمبرس ہوں کانسٹینٹس ڈکلیئر کر کے یا انومریٹڈ ٹائپ میں ان کی وہ نام ڈکلیئر کر کے تو پھر اس کو آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے کوڈ کی ریڈیبلٹی بڑھ جائے جہاں پر آپ نے اس طریقے سے کیریکٹرز اگر آپ نے یوز کرنے ہیں انسٹیڈ آف یوزنگ نمبرس وہ سکسٹی فائیو یا نائنٹی ونس اگین وہ ایک میجک نمبر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ ایس کی ٹیبل میں سکسٹی فائیو کا مطلب اے اور نائنٹی کا مطلب زیڈ ہے یا اس کی دوسری چیزیں جو ہیں, تو ان چیزوں کو سمجھنا یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ آپ کی کوڈ سمپل نہیں رہتا یہ اس کو انہینس کرنا اس میں چینجز لے کے آنا مشکل ہو جاتی ہیں تو یہ میجک نمبرز کو اوائڈ کریں یوز کانسٹنٹ یوز میننگ فل use یوز میننگ فل نیمز یوز ہر وہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے یہ کوڈ ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے امپروو ہو ایک اور جو کوڈ کے حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ زیرو کا پراپر استعمال یہ جو ہمارے سی اور سی پلس پلس اور اس فیملی کی جو لینگویجز ہیں اس میں زیرو جو ہے ایکچولی یہ بڑا امپراپرلی استعمال ہوتا ہے اور امپراپرلی میں اسے استعمال کرنے کی کیا بجائے میں یہ کہوں گا کہ یہ ابیوز کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ زیرو جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا پراپر استعمال نہیں ہے اس سے کوڈ کی ریڈیبلٹی ڈکریز ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ ایکچولی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس جگہ پہ زیرو کس مانو میں استعمال ہو رہا ہے آئیں ذرا چلتے ہیں ذرا اس جی سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی کہ زیرو کے امپراپر یوزیز کیا ہیں اور ان کو ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ آپ کے سامنے چار ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں جس میں رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ زیرو ہے چاروں کے پہلی بات ہے ایس ٹی آر از اکو ٹو زیرو دوسری سٹیٹمنٹ ہے نیم آئی از اکو ٹو زیرو تیسری ہے ایکس از ایکل ٹو زیرو اور چوتھی ہے این فلگ از اکول ٹو زیرو اب یہ چار سٹیٹمنٹس ہیں جن میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ زیرو استعمال ہو رہا ہے اور چاروں جگہ زیرو مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اصل میں یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا یا اس کا جو یہاں پر جس نے زیرو لکھا ہے اس کا کیا مقصد کیا ہے یہ اب یہ جیس کے چار اسٹیٹمنٹس جو اب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں اس کا مقصد تھا پہلی کیس میں اسٹرنگ ایک ایس ٹی آر از اے ٹائپ اور جب ہم اسے کہتے ہیں دس از زیرو تو بیسیکلی یہ ہم ایک طرح سے اس کے پوائنٹر کی ویلو زیرو کر رہے ہیں پوائنٹر نل کر رہے ہیں تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیرو لکھنے کے بجائے ہم یہاں پر نل استعمال کریں نل وڈ کنوے دس میننگ کہ دس واز اے پوائنٹر اور اس پوائنٹر کی آگے جو ویلیو جو ہے وہ نل ہے اور یہ اسے اسی معنوں میں استعمال ہونا ہے اس کو آپ نمیرک ویلیو زیرو نہیں ہے اس کی لاجیکل ویلیو جو ہے نل ہے فزیکل ویلو زیرو ہو سکتی ہے لیکن اس کانٹیکس میں اس زیرو کو نل کے طور پہ انٹرپریٹ کرنا ہے اور کیونکہ نل کے طور پہ انٹرپریٹ کرنا ہے اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ہم اس کو نل ہی لکھیں دوسرا جو کیس ہے وہ یہ ہے نیم آئی از ایکل ٹو زیرو اب یہ نیم آئی از اکو ٹو زیرو ان فیکٹ وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر سیٹنگ دی to آف دی آئی کیریکٹرو اب یہ زیرو کیا چیز ہے ون سیکینڈ جب ہم اس کی ویلو دیکھتے ہیں زیرو دس کیریکٹر زیرو از دیٹ ٹرمینیٹنگ کیریکٹر زیرو ویلو تو اس کو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کیریکٹر zero کے طور پہ اس کو ہم لکھیں کہ یہ ویلو ہم اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ نظر آئے کہ یہ ہم اس کو یہاں پر ٹرمینیٹ کر رہے ہیں زیرو جب نمبر جب بیچ میں ڈالتے ہیں تو اس سے ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے یہ سمجھنی بات کہ یہ ایکچولی یہاں پر اس زیرو کا کیا مطلب ہے ونس اگین کانٹیکس میں یہ ایک ٹرمینیٹنگ کیریکٹر ہے کانٹیکس میں یہ لاجکلی دس از ناٹ دس ویلو زیرو نمبر زیرو یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا تیسرا جو ہم کیس دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے ایکس از اکول ٹو زیرو یہ پہلے دو کیسز کے نسبت ذرا تھوڑا سا یہ کم کمپلیکس ہے بٹ نیور اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ فلوٹنگ پوائنٹ میں ہمیشہ آپ کو یہ یوز کرنا چاہیے ڈیسیمل پوائنٹ تاکہ مطلب فوری طور پہ کنوے ہو کہ ہم ایک ڈیسیمل ویلیو جو ہے وہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کو اسائن کر رہے ہیں امپلیسٹ ٹائپ کنورژن کی ہم بات نہ کریں ہم ایکسپلسٹلی ٹائپ کے بارے میں انفارمیشن مہیا کریں تاکہ پڑھنے والے کے سامنے کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو اسے فوری طور پہ یہ چیز پتہ لگ جائے کہ وی آر floating اباؤٹ numbers اور چوتھی ایگزامپل جو ہے یہ فلیک کی ایگزامپل ہے ونس اگین ویٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر سیٹنگ دس ویلو ٹو بی ایول ٹو زیرو اور یہ ذرا آپ یاد رہے کہ ونس اگین c اور سی میں یا اس کلاس کی لینگویجز میں zero کا مطلب ہوتا ہے فالٹس اور anything other than zero is considered to be equal to true تو یہاں پر بھی زیرو کا مطلب ہے فالس یہ ایک فلیگ ہے فلیگ کے کانٹیکس میں یہ ایک بولین ٹائپ کا ویریبل ایکچولی ہونا چاہیے تھا تو اس کے کانٹیکس میں یہ جو زیرو ویلو سیٹ کی جا رہی ہے اصل میں ونس اگین اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک نومیریکلی زیرو ویلیو اسائن کر دی جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فلیگ میں اس بولین ٹائپ ویریبل میں ہم یہ ویلو سیٹ کر دیں جس کا مطلب ہے فالس سو so زیرو لکھنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم اسے لکھیں N flag is equal to false. تو یہ چار مختلف کانٹیکس میں ہم نے چار مختلف یوز دیکھے زیرو کے اور چاروں کے چاروں جو ہیں اگر وہ دوسرے اسٹائل میں جو آپ کو بعد میں دکھایا اس طریقے سے لکھے جائیں تو زیادہ بہتر مطلب کنوے کرتے ہیں یہ زیرو کا جو یہ استعمال ہے یہ بھی ایکچولی یہ ایک لیگسی یہ چل رہی ہے سی کی سمانے میں شروع شروع میں جب سی میں کوڈ لکھا جاتا تھا اور کافی عرصے بعد تک بھی تو زیرو ہر اس طریقے سے جس طریقے سے بولین وریبل کے طور پہ زیرو کا مطلب ہے فالس اور اینی تھنگ ٹرو یا ٹرمینیٹنگ کریکٹر یا نل ویلیو یا جو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ پوائنٹر واپس کرتے ہیں جب اگر اس کی ویلیو نل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اس کی ویلیو زیرو ہو تو اس کا مطلب ہے یہ نل کریکٹر ہے نل پوائنٹر ہے اس میں کوئی میموری اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ سی کی لیگسی ہے آج کل ہماری جو لینگویجز جو ہیں سی پلس پلس اور یہ دوسری جو نئی لینگویجز جو ہیں ان میں زیادہ بہتر کنسٹرکٹس اویلیبل ہیں نل ایٹ سیلف از اے کنسٹرکٹ نل ایٹ سیلف از سم تھنگ دیٹ یو اسی طریقے سے فالس اینڈ ٹرو دیز آر تھنگس دیٹ یو کین ایکچولی یوز ان یور کوڈ پہلے شاید آپ کو میکرو ڈیفائن کر کے تو ان چیزوں کو لکھنے کی تھی تو شاید اس وقت لوگ ذرا مشکل محسوس کرتے تھے اس کو کرنا حالانکہ وہ بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا لیکن بہرحال نیور دا لیس ہمیں اب جو ہے ان کو کوڈ کو اس طریقے سے لکھیں تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے یہ زیادہ ایکسپلسٹ طریقہ ہے زیرو ایک ایسی چیز ہے جو واقعی صحیح معنوں میں ابیوز ہوتی ہے سی اور اس کلاس کی لینگویجز میں تو کوشش کریں کہ زیرو کو آپ ابیوز نہ کریں زیرو کو آپ پراپرلی استعمال کریں جہاں پر جس طریقے سے جس کانٹیکس میں زیرو کو استعمال ہونا ہے اسی کانٹیکس میں اسی طریقے سے زیرو کو آپ استعمال کریں نیکسٹ جو چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ایک پروگرام میں کامنٹس کا کیا رول ہے میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں دو تین کامنٹس کے حوالے سے دو تین باتیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ایک بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ ہم کوڈ اس طریقے سے لکھیں کہ اس میں کامنٹس کی گنجائش کم سے کم ہو زیادہ کامنٹ لکھنا آج کل ماڈرن سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پرنسپلس کے مطابق از ناٹ کنسیڈر گڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹس کامنٹ کم سے کم لکھنے چاہیے کامنٹس صرف اس جگہ پہ لکھنے چاہیے جہاں پر وہ اشد ضروری ہوں اس کے علاوہ جو آپ کا کوڈ جو ہے دیٹ شڈ بی ان اے وے دیٹ یہ خود وہ اس چیز کو وہ کرے ایکسپلین کرے خود کوڈ ایسا لکھا جائے جو کامنٹس جو ہیں ان کو لکھنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے تو اب جو ہم جو چیز دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ امپراپر یوز آف کامنٹس کیا ہے تو تومنٹس کو امپراپرلی ہم کیسے یوز کرتے ہیں تو تین چیزیں میں پھر واضح کرتا چلوں ایک تو امپراپر یوز یہی ہے کہ ہم جو کامنٹس جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہم لکھ رہے ہیں میرا اس وقت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامنٹس ضرورت سے زیادہ لکھنا is یہ ایکچولی تو شاید جو پہلے جو میں بات کی ہے کہ جب ہم کم سے کم کامنٹ لکھتے ہیں اگر ہم آپ کا کوڈ اس طریقے سے لکھا ہو جو سیلف ایکسپلینٹری ہو سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ ہو تو کامنٹ لکھنے کی ضرورت آپ کو کم پڑے گی اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ کامنٹ لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوڈ سیلف ایکسپلینٹری نہیں ہے میں نے کامنٹس کے حوالے سے پہلے بھی شاید کسی جگہ پہ ذکر کیا ہے میں پھر وہ بات دہرا دوں کہ کامنٹس آر ایکچلی ڈیوڈرنٹس اگر آپ کا کوڈ برا لکھا ہوا ہے تو کامنٹس اس برے کوڈ کو اس میں جو بیڈ سمیلز ڈری فیکٹرنگ کے حوالے سے ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا جو کوڈ میں بیڈ سمیلز ہیں اس کو چھپانے کے لیے ہم اس کے اوپر کامنٹس لکھ دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بیڈ سمیلز کو چھپایا نہ جائے بلکہ اس کوڈ کو ٹھیک کر دیا جائے تو آئیں چلتے ہیں یہ ذرا ایگزامپل کے ذریعے اس کو ذرا دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز شاید آپ واضح ہو کے سامنے آئے گی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی پہلی اگزامپل جو ہے کیس میں ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ کچھ تو ایسا کوڈ ہے جو ڈی بگنگ کے لیے لکھا گیا ہے تو یہ جب یہ فلیگ ڈی بگ کا فلیگ سیٹ ہوگا تو اس وقت یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا اور اس کے بعد جو باقی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے ریٹرن ناٹ ریزلٹ یہ اصل میں کوڈ ہے جو ریگولر اس میں چلے گا اب اس کے ذرا اوپر کامنٹ پہ ایک نظر ڈال لیں یہ کامنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اف ریزلٹ از ایکل ٹو زیرو میچ فرسٹ فاؤنڈ سو ریٹرن اب ذرا اس کامنٹ پہ آپ ذرا ایک نظر ڈالیں ذرا غور کریں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پہلی بار جب میں نے یہ کامنٹ پڑھا تھا تو مجھے تو نہیں سمجھ آیا تھا ذرا تھوڑا سا زور لگانا پڑا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ کوڈ لکھا غلط طریقے سے ہوا ہے یہ اچھا کوڈ لکھا نہیں ہوا ہے اس کو اگر کوڈ کو میں ذرا تھوڑا سا چینج کر کے لکھ دوں دیٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ کو یاد ہو یہ نگیٹو میں نے بات کی تھی ناٹ ریزلٹ کی بات کی تھی تو ناٹ رزلٹ کی بجائے میں اگر اسے پوزیٹو طریقے سے لکھوں پہلی بات تو شاید بہتری پیدا ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریزلٹ اٹ سیلف یہ کیا چیز ہے result میں کیونکہ میچ فاؤنڈ کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے کہ یہ میچ واز فاؤنڈ اور ناٹ تو ووڈنٹ اٹ بیٹر ایف آئی یوزڈ اندر ویریبل نیم انسٹیڈ آف ریزلٹ آئی مین آئی کوڈ یوز میچ فاؤنڈ اگر میں یہ میچ فاؤنڈ ویریبل نام لکھتا ہوں تو یہ میرا کوڈ اس طریقے سے لکھا جائے گا اگر یہ آپ ڈیبگ والی سائٹ کو بھول جائیں تو ریٹرن میچ فاؤنڈ نا دس از ویری آبویس کہ اگر میچ ملتا ہے اسے تو وہ ٹرو ہوگا اگر میچ نہیں ملتا تو دس وڈ بی فالس کامنٹس کے بارے میں یہ جو ابھی آپ نے جو چیز دیکھی ایک تو بیسکلی وہی بات ہے کہ اگر آپ ویریبل کے نام پراپر آپ سیٹ کریں پراپر یوز کریں اور جو ہم نے پہلی جو باتیں کی ہیں کوڈ کی کلیئرٹی کو امپروو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ کو کامنٹس لکھنے کی کم ضرورت پڑے گی اکثر جگہوں پہ آپ کامنٹس نہیں لکھنے کی ضرورت پڑے گی جس طریقے سے ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا تھا کامنٹس کے حوالے سے دیر آر کپل آف ادر تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کوڈ کو ایکسپلین کرنا اگر واقعی اس کی اشد ضرورت ہو تو کامنٹ آپ کو ہمیشہ اس طریقے سے لکھنا چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ اونلی ایکسپلین ایٹ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی امپروومنٹ اس میں آنی چاہیے نظر بلکہ بعض یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کامنٹ جو لکھا جاتا ہے وہ ایکچولی کوڈ کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہوتا ہے کوڈ میں کچھ اور کام ہو رہا ہے کامنٹ کچھ کہہ رہا ہے تو یہ تو ایک نہایت ہی غلط استعمال ہے کامنٹ کا اس طریقے سے کامنٹ لکھنا نہایت غلط ہے کامنٹ should آلویز سپورٹ دا کوڈ اینڈ شوڈ آلویز ایکسپلین اٹ کامنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنی کہ بعض کامنٹ اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں یہ جو آپ کو ہینڈ آؤٹ آپ کو دیا جائے گا وہ اس میں یہ چیز اس چیز کی اگزامپل ہے کہ وہ ایکچولی کوڈ کو ایکسپلین کرنے کے بجائے وہ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں یہ بھی کامنٹ اچھے کامنٹ نہیں کامنٹ کا مقصد کیا ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنا اس چیز کی انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو امپروو کرنا اور اگر اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو یہ کامنٹ اچھا کامنٹ نہیں ہے آج کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا ان اسی چیز کو ذرا اور آگے بڑھائیں گے اگلے لیکچر میں لیکن اس وقت میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کچھ کیا ذرا اس کی سمری دیکھ لیں آج کے لیکچر کی سمری آج کے لیکچر میں ہم نے جن چند چیزوں کے بارے میں بات کی اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ ہم کوڈ میں جو میجک نمبرز جو ہیں ان کو استعمال نہ کریں میجک نمبرس جو ہیں وہ نہایت اہم رول پلے کرتے ہیں کوڈ کی ریڈیبلٹی کو ڈکریز کرنے میں جس جس جگہ پہ آپ میجک نمبرز استعمال کیے ہوں گے وہاں وہاں کوڈ کو سمجھنا اس کو ٹھیک کرنا اس کو انہینس کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا اور میجک نمبرس کا ایک تو ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک امپیکٹ ہے جو ہم نے دیکھا کہ اس کو انمریٹر ٹائپ یا کانسٹینٹ سے آپ ریپلیس کر دیں نیمڈ کانسٹینٹ سے آپ ریپلیس کر دیں تو ریڈیبلٹی بہت بڑھ جائے گی دوسرا اسی چیز کا امپیکٹ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل دیٹ میجک نمبر اگر کوئی نمبر 100 ہے جو آپ کئی جگہ بار بار آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اگر آپ کو 100 سے 200 کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو اتنی جگہ پہ جہاں پر دس جگہ ہے تو دس جگہ آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر وہ ایک نیمڈ کانسٹنٹ ہوگا تو آپ کو ایسی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ ہم نے کامنٹس اور چند اور چھوٹے چھوٹے چیزوں کے بارے میں بات کی یہ چیز ذرا آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمیشہ جب ہم یہ کامنٹ اور یہ جو بھی, بھی ہم باتیں کر رہے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کوڈ جب لکھیں پہلی بار اسی وقت آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو اسی وقت ہم آپ ان چیزوں کو اس کو پراپر طریقے سے لکھیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی ایک بار آپ نے لکھ دیا کمپائل کر دیا بڑا لمبا چوڑا کام ہو گیا تو پھر اس میں چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیٹ ٹیکس لاٹ آف ایفرٹ تو یہ پہلے دن اگر آپ اپنا جو چند سیکنڈ یا چند منٹ جو آپ بچانے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو سوچتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو آپ نہ سوچیں آپ آگے کے بارے میں سوچیں ایکچولی یہ جو چند منٹ جو آپ آج بچائیں گے یہ کئی مہینوں میں آگے چل کے یہ چینج ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہمیشہ پہلے دن سے اس چیز کو پلان کریں اور کوڈ کو اس طریقے سے لکھیں تاکہ آپ کو بعد میں مینٹین کرنے میں آسانی ہو آج کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ اور اسلام علیکم